سورہ دخان کا آواز ہے دخان عربی میں دھویں کو کہتے ہیں جو دھواں پیدا ہوتا ہے اسے عربی میں دخان کہتے ہیں یہ کہ سورہ مبارکہ مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چوالیس ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چونسٹھ ہے اگر آپ دیکھیں تو سورہ زمر سے لے کر یہاں تک سب کا زمانہ نزول ایک ہی ہے اس میں 59 نائن آیتیں اور تین رکو ہیں اس سور مبارکہ کو رات کو پڑھنا بائیس سے برکت اور بائیس سے سعادت ہے آدیش طیبہ میں رات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہامین حرف مقطعات والکتاب المبین روشن کتاب کی قسم انا انا پی لئی لطن بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ایک تفصیل کے مطابق یہاں مراد لئی القدر ہے انا کنا منظری بے شک ہم ڈرانے والے ہیں کہ ان کافروں کو عذاب سے ڈراتے ہیں فی یفرق کل امر حکیم اس مبارک رات میں ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے عندنا ہماری طرف سے یہ حکم مقرر ہوتا ہے ان نہ کنہ مرسلینا بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں ہم نے ہی رسولوں کو بھیجا ہے اور ہم ہی حکم کو نازل کرتے ہیں ہم ہی فرشتوں کو نازل کرتے ہیں من متم آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے ان نہ سمی و نالی بے شک وہی سننے والا علم والا ہے بعض مفسرین نے آبی سے طیبہ کے مطابق فرمایا کہ اس رات سے شب برأت بھی مراد ہے شبان کی پندرہویں شب کہ اس رات پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے فیصلے فرشتوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں رب السماوات سماواتی ودی آسمان اور زمین کا رب وما بینا اور آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا رب ان گن تم مو اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں لا اللہ ہوا اس اللہ کے سوا کو کوئی معبود نہیں یوش و یومی وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دے گا رب و رب آبا الاولین وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے بل ہوم فی شکی یلعبون بلکہ وہ شک میں مبتلا ہو کر کھیل کود میں پڑے ہیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر غفلت میں پڑے ہیں فرق انتظار کرو یو متا اس سما اب مبین جس دن آسمان واضح دھوئے کو لے کر آئے گا یبشن سا لوگوں پر وہ دھواں چھا جائے گا اس دھوئیں سے کون سا دھواں مراد ہے تو فرمایا اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قرب قیامت میں تاری ہوگا اور چالیس دن تک لوگوں کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا اس قدر دھواں ہوگا لیکن اس سے کافروں کو تکلیف ہوگی مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی ہادا عذاب علیم یہ دردناک اذاب ہے پھر اس وقت وہ کہیں گے رب نش ان نام اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان لے آئیں گے لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ دھواں اس وقت ظاہر ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا انا لکو اب کہاں سے انہیں نصیحت پر عمل کرنا فائدہ دے اب تو عمل کے دروازے بند ہو گئے کیونکہ رسول آئے نبی آئے قرآن مجید فوقان حمید کا نزول ہوا پھر علماء اور قرآن کو ماننے والے مسلمانوں نے قرآن کی دعوت پہنچائی اب سورج مغرب سے نکل آیا قیامت کی علامت ظاہر ہو گئی تو کا دروازہ بند ہو گیا وَقَدْ جا رسول اور بے شک ان کے پاس رسول آئے مبین واضح روشن رسول آئے ثم پھر ان لوگوں نے ان رسولوں سے ایراض کیا وہ اور یہ کافر کہتے ہیں معلم مجنون یہ نوز من نظالب کافر اس طرح حضور کی بے ادبی کرتے ہیں کہتے ہیں مول ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا بلکہ انہیں تو کوئی سکھاتا ہے نوز من نظال وہ یہ کہتے تھے کہ دو آئے تین آئے چار آئے اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ یہ جاتے ہیں کوئی انہیں سکھاتا ہے جب یہ سیکھ جاتے ہیں یاد کر لیتے ہیں تو قوم کو آ سناتے ہیں نوز من نظالم حالانکہ انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ایک آیت تم تو بنا کر بتاؤ مجنون اور پھر نعودہ مزالب وہ مجنون کہتے مجنون کے مانا ہے پاگل اس قدر آق جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کافر کرتے مبلک کے لیے نصیحت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں آپ نے تانے برداشت کیے تن سنے لوگوں نے پتھراؤ کیا نہ جانے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی لیکن آپ اسلام کی دعوت دینے سے اور تبلیغ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے ان کاشی فل آزاد بے شک ہم تھوڑا عذاب دور کر سکتے ہیں لیکن پھر کیا ہوگا اگر قیامت کے قرب میں جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اگر انہیں مہلت دی جائے تو پھر یہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی وہ کریں گے آج کل بروز قیامت جب کافر یہ کہیں گے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں تو انہیں یہی کہا جائے کہ تم جا کر وہی کام کرو گے اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں تو بتوبہ با اب تو میں کبھی گناہ نہیں کروں گا لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں انکم نہ بے شک تم دوبارہ گناہ کرنے والے ہو اگر تمہارے اوپر سے مصیبت دور کر دی جائے تو پھر تم دوبارہ گناہ کرو گے یوم نب تشل بتشل اس قیامت کی ہولناکی کا جب دن آئے گا تو ہم بہت سخت پکڑ کے ساتھ انہیں پکڑ لیں گے انا منتقی مونا بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں انہیں بدلہ دیں گے اللہ تعالی ہمیں اس قلیل بے فانی مختصر قرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین خبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق ارشاد فرمایا والا قد فتن نہ ہوں قوم فِرْعَوْنَ اور بے شک ان لوگوں سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے فرعون کی قوم کو ہم نے آزمایا انہیں مال دیا دنیا میں نعمتیں عطا کی اور پھر ان کا امتحان لیا کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ جا اُن رسول کریم اور ان کے پاس عزت والے رسول حضرت موسا علیہ السلام تشریف لائے لیکن جب انسان کے پاس دولت کے انبار ہوں اکثر وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کی حال ان لوگوں کا ہوا کہ ان لوگوں نے موسا علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا ان ادو الیہ عباد اللہ حضرت موسا علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اللہ کے بندے یعنی بنی اسرائیلی میرے سکرد کر دو اور ان پر جو تم ظلم کرتے ہو انہیں اس ظلم سے نجات دو کیونکہ فرونی بنی اسرائیلی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے ان سے محنت مزدوری کے کام لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تکالیف بھی بہت زیادہ دیتے ان لکم رسولن امین بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امین ہوں دیانت دار ہوں امانت دار ہوں امین ہوں قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہوں میں جو تمہیں بات کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہے میں واقعی اللہ کا رسول ہوں وہ اللہ تعال ہی اور تم اللہ کے مقابلے میں غرور نہ کرو اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش تم نہ کرو اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو یہ تمہارا مال یہ تمہاری دولتیں تمہارا یہ تمہارا عہدہ یہ منصب سب یہیں رہ جائے گا انی آتیکم کم مبین بیشک میں تمہارے پاس واضح اور روشن دلیل لے کر آیا تمہیں معجزات دکھائے اور جو بات کہہ رہا ہوں وہ واضح بات ہے ان لوگوں نے کہا موسا آپ اگر ایسی باتیں آئندہ کریں گے اور فرعون کو اگر آپ خدا نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے اس سرکش اور مغرور قوم نے آپ کو یہ کہا اور کہا کہ ہم میں طاقت ہے قوت ہے اقتدار ہے آپ ایک غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں جب ہم آپ کو پتھر ماریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کون بچاتا ہے حضرت موسا علیہ گی سلاط نے اس موقع پر کوئی مغرورانہ جملہ نہیں کہا بلکہ آپ نے آرزی فرمائی اور کہا میں تو اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں مجھے بچانے والا تو میرا رب ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو وہ انتو اولتو کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں جیسے اولو انتو بے غبی و ربی کم انتر تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کرو سنسار کرو تمہاری اس شرارتوں سے اور تمہاری ان دھمکیوں سے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں وہ تُؤْمِنُوا لِي اگر تم میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے فار تو تم مجھ سے جدا ہو جاؤ میرے لیے راستہ چھوڑ دو یعنی مجھے تکلیف نہ دو اگر تمہیں ایمان نہیں لانا تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے تمہارا اپنا نقصان ہے مگر کم از کم ایمان والوں کے لیے راستہ تو چھوڑ دو تو نہ مجھے تکلیف دو نہ ایمان والوں کو تکلیف دو اور ہمیں مصر سے جانے دو لیکن اس قوم نے اس کی بھی اجازت نہ دی اور کہا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو یہی رہنا پڑے گا اور ہمارے باطل دین میں آنا پڑے گا فرعوم کو خدا سمجھنا پڑے گا فدار ہو دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا تقدیف کو بدل دیتی ہے امبیاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر موقع پر دعائیں ہیں ہر لمحات میں دعائیں ہیں ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالی سے مختلف چیزوں کے متعلق دعا کرتے رہے کہ دعا کرنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے حقیقت یہ کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور یہ بھی ذکر علاغی اور یاد علاقی ہے دعا کرنا بہت بڑی سعادت ہے فَدَعَا رَبَّهُ بہو بس آپ نے اپنے رب سے دعا کی ررض کی انہا قوم پرور دگار بے شک یہ ظالم مجرم لوگ ہیں یہ ہم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں یہ غرور تکبر میں مبتلا ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما فرماس عبادی لنکم تب نا فرمایا کہ راتوں رات, و رات میرے بندوں یعنی بنی اسرائیلی مسلمانوں کو لے کر آپ نکل جائیں انتبا بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا حضرت اشا علیہ السلاق وسلام سمندر کی طرف روانہ ہوئے آپ نے اپنا آسا مارا سمندر کے بارہ راستے بن گئے وہ خشک صحرا اور میدان کی طرح راستے بن گئے پانی دیواروں کی طرح شیشے کی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا آپ اور آپ کی قوم نکل گئی اب فرعون آنا چاہ رہا تھا حضرت موسا علیہ صلاحت والام نے چاہا کہ میں عصا مار کے دوبارہ اس سمندر کو ملا دوں تاکہ فرون سمندر میں داخل نہ ہو سکے اور اللہ تبارہ و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ فرون سمندر میں آئے اور پھر غرق ہو جائے آپ نے اپنا عصا لیا اور دوبارہ دریا کو سمندر کو سمندر بنانے کے لیے عصا مارنے لگے رب العالمین نے فرمایا وقت روکیل باہر رہ فرمایا آپ سمندر کو اسی طرح ساکن رہنے دیں یہ پانی کی جو دیواریں شیشے کی طرح کھڑی ہیں سمندر ساکن ہو چکا بیچ میں خشک راستے اس کو اسی طرح رہنے دیں یہ فران بیچ میں آ جائے پھر ہم اسے ملائیں گے ان نہ مغرقون بے شک یہ لوگ ایک ایسی قوم ہیں ایک ایسا لشکر ہے جو غر کیا جائے گا جن کے معنی لشکر مغرقون کون غرق کیے جائیں گے پانی میں ڈبو دیے جائیں گے اب یہ سب آئے اور جب فرون اور فرون کے ماننے والے سمندر کے بیچ میں آ گئے تو سمندر تھاٹے مارتا وہ سمندر بن گیا اور وہ غرق ہو گئے اب قرآن مجید فقان حمید دنیا کی بے صباتی کا ذکر کرتا ہے کہ انسان جس دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے موت جب اسے فنا کی طرف لے جاتی ہے تو پھر اس کے محل اس کے باغات اس کی کاریں اس کی فیکٹریاں سب یہیں رہ جاتی ہیں کم ترکو من جناتیوں بہت سے باغات اور بہت سے چشمے انہوں نے چھوڑ دیے یہ فرونی سمندر میں غرق ہو گئے اور ان کے پیچھے ان کی ساری زندگی کی محنتیں کم جنات و عیون بہت سے باغات اور بہت سے چشمے انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ ضرور ان اور کئی کھیتیاں وہ مقام کریم اور کئی عزت کے مقام محلات مکانات وہ نعمت اور بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری اور چیزیں کانو فی ہاں جن نعمتوں میں یہ مزے اڑا رہے تھے ہر قسم کی فکر سے یہ فارغ تھے عیش کرتے تھے غرور تکبر کرتے تھے وہ ساری چیزیں رہ گئیں اور یہ خود دنیا سے چلے گئے موت آج بھی جب آتی ہے تو انسان کی ساری زندگی کی محنت یہیں رہ جاتی ہے صرف قبر میں نیک آمال یا برے اعمال ساتھ جاتے ہیں کدال اسی طرح وہ او رسنا قومن آخری ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا اب بنی اسرائیل اس کے وارث ہو گئے فرونی جب غرق ہو گئے تو انہوں نے پھر ان مکانات کو استعمال کیا جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی چیزوں کے دوسرے وارث ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مکان بنا رہا ہوتا ہے اپنے لیے لیکن اس میں قدم رکھنا بھی اسے نصیب نہیں ہوتا اس کی موت اس مکان کا وارث دوسرے کو بنا دیتی ہے انسان جتنا دنیا سے دل زیادہ لگائے گا اتنا ہی مرتے وقت تکلیف زیادہ ہوگی کیونکہ جتنا دل دنیا میں زیادہ ہوگا اتنا ہی روح بڑی تکلیف سے نکلے گی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں ان کا دل بڑا ہوتا ہے ذرا سا ایک گلاس بھی ان کا ٹوٹ جائے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ شان بڑی بلند و بالا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی چیز آئی اور مجھے دنیا میں کوئی نعمت ملی تو میں نے یہی خیال کیا کہ یہ نعمت مجھے ملی ہی نہیں ہے یعنی میں نے اس سے دل نہ لگایا مل گئی تو اللہ کا شکر ہے چلی گئی تو اللہ کا شکر ہے اس کی مرضی مشیت ہے جب گناگار دنیا سے جاتا ہے تو پھر زمین و آسمان اس پر روتے نہیں ہیں ہاں نیک شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو امام ترمیزی علیہ الحمن ترمیزی شریف میں فرماتے ہیں کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے چالیس دن تک زمین روتی ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا وہ نیک بندہ جو میری پش پر چلتا تھا وہ آج نہ رہا اور آسمان روتا ہے تصویحات اور عبادتوں کا ثواب ان آسمانوں سے گزرتا تھا اور بلند ہوتا تھا لیکن جب گناہ گار مرتا ہے تو زمین و آسمان روتے نہیں ہیں تو ان فرانیوں کے مرنے پر فما بکت علیہ السماء اول اردو ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی وما کانو ممورینا اور انہیں مہلت نہ دی گئی پھر وہ تباہ ہو گئے پھر دوبارہ واپسی کے لیے یا سوچنے سمجھنے کے لیے وقت نہ دیا گیا اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے دنیا کی چیزوں میں دل لگانا اور بہت زیادہ اس میں گھس جانا کہ دن رات ایک ہی فکر ہو کئی گناہ اور برائیوں کی جڑ ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود درد السلام پڑھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من